محمد والافا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَعَصْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسعوا بالحق وتواسعوا بالخبر آمند باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم لینو رسول الله والا عال گوا صحاب قیا سیدیا حبی بلسلام عال قیا سیدی خاطم والا عال گوا صحاب قیا سیدی مکین کلو بل شامعین السلام علیکم حمد و دروہ تو بعد اس آجش کی دعا ہے پادر مطلق جل شان اندر نفسانیت شیطانیت تو نجات عطا فرماوے خاندان اور دوستوں سمیت افو مغفرت ہدایت عطا فرماوے دوستوںج المبارک دے اندر ناچیز سیدنا حجت الاسلام اسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی کتاب مبارک وچوں انسان دی حقیقت دے بارے کچھ پڑھیا وہی بیان جناب دے گوش گزار کرنا اس ارادے اور نیت نال کہ سیدنا حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی لے دے مبارک بیان دے, دے نال ہو ہے کچھ فجوز و برکات آپ دے نا چیز نو حاصل و من اور اللہ ہوال مجھ بے علم اور کمینے کے اوپر کوئی رحم فرماوے فلم چا فرماوے اس واسطے جناب اس نیت نال جناب نو سنانا حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب احیاء علوم الدین اس مبارک کتاب کا خلاصہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے خود ہے اور کھڑ کے اس دا نام رکھا و احیاء احیا ہلومین میں تلخیص شریف وچوں ہی بے جناب سنا رہا آپ ہاں فرمانے کہ اللہ تعالی نے انسان نو چار طرح دیاں صفتاں تو بنایا ہے انسان دے اندر چار طرح صفتاں سفتیں ہیں درندیاں والیاں صفتاں چوپایاں والیاں صفتاں شیطانی صفتاں اور ربانی سفت اگر میں پہلے کسی جگہ پہ بیان کیتا ہے پہلیاں دو یا تین سفت دا ذکر کیتا ہونا ہے چوتھی دا نہیں کیتا چوتھی دا اتے ہی میرے پڑھنے چیا تو میں جناب سنانا درندہ والیاں سفت اللہ تعالی نے بندے گزب رکھا یہاں آخ دفا سب ریعیا درندہ کی سفت غزب اسی گزبال وہ درندے نے یعنی فاڑن والے باز شیر بغیار، چیتا یہ اپنے غضب غزب چیرتے ہیں یہ ہوئی غضب والی صفت اللہ تعالیٰ نے بندے چ رکھی جس دی وجہ بندہ غصہ کھا کے لڑتا قتل کرے صفت بندے دوسری سفت بہیمیہ صفت بہیمیہ درندوں تو علاوہ باقی جان ور جتنے ہیں انہوں کی سفت شہوت وہ مصروف رہرے نے تے اپنے جنسی خواہش نو پورا کرنے تھک گئے تے آرام کیتا اٹھ پہتے ایو کام شروع کر دیتا داو کا پیو کا جنسی خواہش نو پورا کرن دا. اے صفت ہے بہیمیا چوپایا والی جانور والی تیسری صفت ہے شیطانی مکر تھوکھا شرارت فتنہ، یہ شیطان کا کام ہے یہ بھی صفت طاقت صفت امراد طاقت ہے یہ بھی طاقت بندے دے جس دی وجہ نال مکر کر ہے, ہیلا کر ہے, فتنہ کرد ہے شرارت کرتا ہے چوتھی صفت ربانی بندے ربانی صفت بندے چ پیدا ہوئی ہے روح دی وجہ پہلیا کفت پیدا ہیں نفس دی وجہ روح اللہ تبارک و تالا داص کوئی راض خلی روح من امر ربی جس دی حقیقت کھولی نہیں گئی روح دی حقیقت نہیں کھولی گئی لیکن اتے یہ خیال رکھیا جی روح دو مانیاں مانیہ بولیا جاندہ ہے. ایک روح تے آ جڑا دھواں سارے منہ چ نکلتا ہے بخا ساہ ساہ بند ہو جائے بندہ مر ہے یہ روح اے حیوانی حوانی آخر یہ روح ہے یہ ہوئی سا تھو ہر جانور چ نظر آتی وہ ساہ لہا رہتا سہ نہیں لر جا ہر جانور چاہ موجود اے روح ہے انسانی روح نہیں انسانی روح تو انہوں آخان گے نا جی فقت انسان چے یہ تو ہر پاس ہر جانور چر انسانی روح کیون آخان گی دوسری ہے روح انسانی روح انسانی جڑی ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے لطیف باریک جس دی حقیقت کھولی ہی نہیں جا سکتی صاحب کشف و حال بندہ اس دہال تو متلے ہوتا ہے انج نہیں کھولی جا سکتی وہی حقیقت انسان ہے فکر پیدا نال اسی علم معرفت خدا اسے آنسان دن وہ سفتیں خوف والی امید آیا ساریا پیدا ہو اسی بندہ جنت یا دودخ دا حق حقدار بنتا ہے اس نبی نے اسے نال ولی نے اسے نال انسان ہے او ایک خاص اللہ تعالیٰ امرے جس تک اللہ دے نبی ولی پہنچتے ہیں سانوں دے بارے کوئی خبر نہیں صرف یہ نہیں ہے کہ بندے وے چل اللہ تعالیٰ نے کوئی اج دی نور والی شہ رکھی جس نار بندہ اپنے رب پشان پچھا عبادت ریادت جو کچھ سوچ بچار کرنے آئے، سب اسی دی سفت دی، اس روح دی جڑا جیڑی روح کے اللہ تعالی دی طرف و بندے ایک نور رکھیا گیا او <تصفح> امام گزالی فرماندے نے اس روح دے بارے تس نہیں آکھ سکدے کہ جسم کتنے کیڑی تے بس ہے اس مسبت اللہ تعالی بارگاہ تبارک و تعالے تو پا کے محل اللہ تعالیٰ روح نو بنایا سمجھ آ گئی نا کبلا <تصفح> وہ روح انسانی جیڑی عارف بلا ہے جیڑی حقیقت انسان ہے جس ہمیشہ رہنا ہے جس موت نہیں آتی موت دا اس روح نال کوئی تعلق نہیں انہوں اللہ تعالیٰ بنایا ہی میں دا ہے کیوں اس ہمیشہ رہنا ہے یا جن چیر اللہ تعالیٰ اسے رکھنا چاہے رہنے کی ہمیشہ باہ میں عذاب آزاد رہے باہیں سواب رہے ہوں اس روح دا کم کی اس روح دے اندر کیونکہ مناسبت ہے اللہ تبارک و تعالہ دی بارگاہ دی جیویں اللہ تعالیٰ کمال والیاں والیا نو پسند فرما ہے یہ روح بھی کمال والیا نو پسند کرتی جہالت نو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تھی کسے بندے نو جہل آکو انگ لگ جانی یہ بھی پسند نہیں کرتا مخلوق تے غالب ہے بھی مخلوق تو اچا ہے ہی اور اپنے اچے ہو پسند بھی فرما اس دشان ہے اس, اس لائق کے اس نے کو پبدا کہ وہ باقی اچے ہو پسند فرماے ہویا جو رب یہ روح جہی ہے ان نا انسان والی یہ بھی اسی طرح اچے ہو پسند کرتی ہر بندہ اندرونی طور پہ طلب تلب ہوں کہ میں اچا ہوں میں دجا نالوں میری شان اچی میرا مقام بلند باقی سب میرے تو نیوے تھلے ہو وہ oh, اللہ تعالی نے جڑی دے اندر روح رکھی اس کو کیونکہ مناسبت بارگاہ الہی نال اللہ تعالی والی سفت جیڑی ہے نا اس دی روح جی وہ اس دا دعوی کر ہے کہ جب وہ جناب اللہ تبارک و باد بلندی تو اچائی پسند فرما ہے تو اس روح اے جی بندے کی آخری ہے میں بھی اچا ہوا میں بھی بلند ہوا میری شان اچی ہوگی سارے میرے تھلے ہو ماں. اور کیونکہ یہ باہر گاہے رب نال اس مناسبت ہے اللہ تعالہ کسے نے اگے جھکنا پسند اپنے اپنے واسطے پسند کرتا ہے توبہ توبہ رب جو ہے لیکن اس جا روح تے اندر پائیے یہ, یہ روح بھی آخری ہے کہ میں کسے اگے نہ جھکا اللہ تعالیٰ رب ہونے کا دعوی کرتا کہ نہیں جہ تعالب آ ہے بندے کیوں کرب کر آن کا دعوی یہ جی روح رکھی اللہ تعالی نے اسر سفت اس دے اندر صفت ہی رکھی کہ اے روح جیڑی اے یہ پھر دعوی کر دیے کدی آنا ربکم کمل آلہ فروگوں میں تھوڑا رب, رب آ جڑے نہیں کردے نا وہ اپنے ایمان دی وجہ نال اپنی روح روحوں اللہ تعالیٰ امر دے تابع کر لین ہوں چار سفت آ گئی بندے چرندے والی صفت بھی رکھی دوسرے جانور والی صفت بھی رکھی شیطان والی بھی رحمان والی اتاں کر کے انسان ایک عجیب راج اللہ کا جلی گل میں کرنا پیا نا یہ اولیائے کام کی گل ہے تو اس تک پہنچ سکتے ہیں سائنسدانوں کا دا اتنے واہ کون نہیں انہیں جنہ مرضی دوڑ ہوے وہ ہو صرف جسم تک پہنچ دسم مادی شہ مادی جڑی کسی نہ کسی طریقے ہاس کے دائرے کان نال سنی جاوے ہاتھ وغیرہ نال جسم نال محسوس ہوگیا زبان چکی جا جا جائے نکال سونگی جائے جی ہواس کے دائرے شہ آوے گی سائنس اتنے پہنچ جائے گی جی یہ چیز یہ آواز تو باہر اتنے تک سائنسدان آج اس متلق بیچارہ او پہنچ سکتا ہی نہیں آواز قبضے کر لیں اللہ تعالی رکھیا ہوئی یعنی خزاج آواز سنی جی کتے سامیا سننے والی طاقت کے دے دائرے د دے اتنے تک پہنچ گئے اپنے آلات کے باسرا اکھن والیا چیزاں جتنے تک پہ جنہیں تک انہی طاقت کم کرتی ہے اپنے آلاتی جان والی شہر تک بھی پہنچ گئے ہیں چکھ چیزاں تک بھی پہنچ گئے جسم محسوس ہونے والی ہا ات تک بھی سائنسدان پہنچ گئے لیکن یہ کرنے نہیں پہنچ سکے روح تک نہیں پہنچ سکے یعنی انسان کی حقیقت بھی روہے تو اسے روح تک پہنچ نہیں سکے کیوں کہ روح جیڑیے ناؤ بیکھی جان دیئے ناؤ سنی جان دیئے ناؤ محسوس ہون دیئے جسم نال ناؤ سنگی جان دیئے ناؤ چکھی جان دیئے یہ سارے جیڑے حواس سینس دے کول ہے تے تھا جنن او اپنے اتحاب تے تید کی بیٹھا ہے اس دے دہرے تو ایک کمبار تھی اس واسطے سینس دان تھڈو روح دے آئی منکر نے وہ آنکھ دے روح کی یہ کوئی شاہ نہیں بات بندہ ہی ہو یہ روحانی کم سینس نہیں سمجھ سکتی روح کا سمجھ جی سمجھتے روحانی لوگ سم سمجھ آ گئی ن اتوں سائنسدان آجز اتنے آن کے اندیاں گھوڑیاں آدیا سواریاں اندیاں تیز رفتار وہ سب آن کے کھلو جس ڈگ پے ہوش ہو کے اگاں جتوں روح کا مسئلہ شروع ہونا ہے اتوں پھر نبوت اور رسالت شروع ہونی نبوت رسالت اور ولایت کا آغاز روح تو ہوں ان سارے کمالات روحانی دین جتنا بھی ہے سارا روحانی ہی روحانی طریقے مسفا روح نوہ سفتیں صحیح مذہب دا کام ہے روح دی اصلاح روح دے ذریعے پھر جسم دی اصلاح ہو جاندی تو دوستو ہوں چار سفت جیڑیاں بندے در مذہب بھیج کے مذہب دین بھیج کے اللہ رب ال حدے احتال سے لیا حکم دتا درندیا والی سفت نلہ تعالی وہ غزب قدب جہا گزب نو مقامنا مولا تالا پسند نہیں فرما دا کہ تھڈو تیرے غزب اکی مک جائے نا جی اکی مقام سی پھر رکھ دینا اس مذہب دے ذریعے اللہ تعالیٰ دی مرضی مر یہ ہے کہ تالو اسدر اس کمی بیشی دور کرو کہ غلب جڑا ہے نردوں ذات کی خاطر اپنی خاطر ایویں چڑھ جانا تو لڑ پینا نہ لڑائی کا پتا کیوں پیگی کتے جدو لڑن گے انہیں لڑنا ہڈی تو اپنی ذات واستے ایویں لڑ پی کوئی مقصد نہیں جڑا خاص وہ اگے ہوے جس کے تحت تو لڑائی گلب کر اللہ تبارک و تعالی دی مرضی ہے کہ غلب ساڈے رہے لیکن ساری ذات دی خاطر نہ رہے اللہ تعالیٰ دی خاطر رہ جائے سمجھ آ گئی نہیں جب اللہ تعالیٰ بھی خاطر رہنا تسان اللہ تعالیٰ دے دین دے خلاف جتھے جتھے کم دیکھو گے اتے غصہ کھاؤ گے <تصفح> اولاد سے رشتے دار تے، کافرا نار جہاد جہا ہوں یہ جہاد اس غضب دے تحت جڑا رب رکھے اور میں کسمیا پیانا توسان کافر بھی ویکھو وے بندے غضب ضرور رہتا ہے کیونکہ فطرت کی نکلے اللہ تعالی کی دی دتی سفت رکھی ہوئی ہے بندے ہو کیویں جاوے ری ضرور ہے لیکن فرق اتنا ہے کافر جدو لڑتا وہ دنیا دی خاطر اپنی خاطر وہ غضب غصہ رب رب رحمان دی خاطر نہیں ہوے گا دی خاطر نہیں ہوگا وہ بن جا درندے اپنی خاطر کھان دی خاطر لڑنا مونا جہا جی ہے یہ غضب اپنے نو کمی پیشی تو کھڑ کے درندے والے حال تو کھ کے جدو اس لال کے اتنے یہ بن جا ہے فرشت تو آلہ بندہ اس واسطے کہ اس بندے جڑا غضب غزب ہون رہ گیا ہے وہ درندیاں وانگوں اپنی ذات یا خواہش واسطے نہیں رہا ہوں صرف اللہ دی خاطر رہ گیا ہے سمجھ آ گئی نہیں پر جس بندے غضب اکا ہی نہ ہوئے اکا ہی نہ ہوئے مڑ سمجھو یا یہ دا درندیاں نالوں بھی گیا گزرا تو بالکل کسے کھاتے چ نہ ہوا جس بندے چکا غضب نہیں ہونا نا وہ بندہ زمانے دا دلہا شمار ہوتا ہے دلہا وہ آدھے جیسے غضب نہیں ہوتا کیا مطلب اس لانسی نا اپنی عزت واسطے غیرت ہونی آنی اندر غضب ہے ہی نہیں غصہ ہے ہی نہیں اٹھنا ہی نہیں مار جو بیٹھا ہے ختم جو کر بیٹھا اسنی عزت بچات نہیں آنی غیرت جی ہے ہمیشہ گسے کی پیداوار ہے غلب دی فائدہ لا رہی غلب مکیو غیرتھی بہن دی گئی دین دی گئی ادھر گئی اچھا تے لیکن ایک ہے غلب اکا مک نہیں سکتا ادھروں مک جانے اپنی دی بہن کی غیرت نہ رہی خدا دے دین کی غیرت نہ رہی لیکن اکا نہیں مکے گا یہ نہیں ہو سکتا غل روی نہ کیوں کہ ضرور جنہوں دھی بہن دی غیرت نہیں ہونی نا میں کسمی دین دی غیرت نہیں ہونی وہ دنیا تے ضرور لڑن گے ہو سکتا کہ کوئی بندہ بالکل کسے کم ہستے لڑائی کرے ہی نہ گسا کھاوے ہی نہ یہ نہیں ہو سکتا گرسہ رہنا ضرور ہے یہ جن بندے دیو بغیرت دھی بہن والوں بگیرت ہون گے انکو گے پیسے کے پیچھے لڑ پے زمین تو لڑ لار پا گے لڑ گے ضرور یہ نہیں ہو سکتا لڑائی والا مادہ ہونا رہے سکولی طبقہ دنیا تو لڑے گا پیسے تو لڑے گا زمین تو لڑے گا سائنس دی مشینری تو لڑے گا لڑے گا ضرور تیل تو لڑے گا ہاں جی فلانی ہے لڑ گے ضرور فرق کتنا اے لڑ دن دنیا مردار تو تے اللہ تعالی مرضی گسا میں مردار تو لڑ تیرے ہے تو لڑ اپنے حق واسطے اپنی غیرت واسطے اپنی عزت وستے اپنے دینا اپنے مولا واسطے سمجھ آ گئی نا کبلا ہوں یہ مطلب اولیاء کرام پتا کی کر ہیں تعلیم اسلامی کی کر کرتی وہ ایک کرتی ہے کہ بندے دے اندر وہ جڑی درندے والی سفت گزب ہے نا گزب اس غزب نو گزب دنیا کیونکہ بندے نو اللہ تعالیٰ بنایا ہے کہ اپنی اصلاح کر س تعلیم اس کی صحیح سی بندہ اپنے اندر اپنے ایپ کرنے شروع کر دینا چنگیاں سفت پیدا کر اپنے اندر لیا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے بندے نو اس طرح بڑھایا ہے جی میں شیشا ہوتا نا شیشہ صاف بھی ہو جائے تمہلا بھی ہو دا بندہ ہی دا ہے بندہ اویں د شیشہ یہ صاف بھی ہو سکتا یہ نہیں کہ بندہ آ کے میں صاف ہو نہیں سکتا نہ بندہ کچھ جہرے پاسے کرے گا اللہ تعالیٰ اوے کرنا شروع کر دے گا اس طرف ہے بندے نے اسلام دی تعلیم جب حاصل کرنی اس تعلیم نے بندے دی اصلاح اجن کرنی ہے کہ بندے دے دزب جڑا ہے نا اس کا رکھ اج پھرنا کہ دنیا واللو گیا ویا رب دینل دینل اپنی عزتل ادھر ہو جانا ہوں دے اندی رات دکھ دو گے دعا دے گا رات کو ستاؤ گے دعا دے گا مال چکو گے مال اس کا چکو گے اس واسطے بھاوے تعلے ناراض ہو پاوے کہ تو گناہ کیوں کیتا لیکن اس واسطے نہیں ہوے گا کہ میرا مال چک لیا سا. لڑائی آدر نہیں رہے دنیا لو نہیں رہنی سکول دا کم میں کہ اے تعلیم اس طرح دی دیندا اے کہ ادھروں جڑی اللہ تعالی دی غیرہ سی غضب جڑا رب واسطے ہونا سی او وی ختم جڑا ماں بہن آستے ہونا سی او وی جڑا دین واسطے ہونا سی او وی ہن جو تعلیم اے تے کافراں والا کافراں والی صفت وچ کیا مطلب لڑن گے تے تیل تو پیسے تو دنیا تو جائیداد تو رکبے تو گڈی تو, تو کوٹھی تو ہاں غضب اس تعلیم نے بندے نو جا رہایا درندیاں نار کہ غضب نو او میں جا بنایا جو میں بگیار دے وچے کتے بلے دے وچے اسلام دی تعلیم دا سرے تھی کہ تیرا غضب جی رہنا او درندیاں والا نہ ہوئے تیرا غضب ہوئے حضرت شدیق اکبر وانگو آہ کے آزم وانگو مولا علی وانگو، تو جدو غصہ کھا رب واستے کھا تیرے اندر صفت ہے سفتو یہ صفت دی صفائی بھی کر اس دن اندر کرتیاز رکھو تمیز پیدا کر کہ کتھے غضب کرنا ہے کتھے سمجھ آ گئی نا کسمیا پیا بھائی دوستو جس بندے تربیت اولیاء ہاتھ چ پائی ہونی ہے دین بھی تعلیم حاصل کیتی ہونی ہے صحیح اس غضب تسان رب رسول دی خاطر ویکو گے دنیا دی خاطر نہیں ویکو اس دا غضب اپنی عزت دی خاطر ویکو گے دی بہن دی بچاون دی خاطر ویکو گے غضب تسان پیسے دنیا مال اس دی خاطر نہیں ویکو کیونکہ وہ ہے دنیا مردار ہے ڈھونڈن والے سمجھ آگی میری گلک آ میری گل نہیں لے پھر لگے گا سکول والے کی نے دوسری صفت جانور دنڈیا تو علاوہ دوسرے جنہوں چوپائے بہا مکنے کھا پی جنسی خواہش اپنی پوری کرنی چڑیاں چڑیا وجہ ویخو گاواں ویکو کھوتے ویخو اس کھان مصروف جے کھا لیا تو پھر جڑے اگالی کرنے والے ہیں پھر وہ اگالی کر کے تو پھر رات اویں گزرنی دن بھی اوی گزرنا سوائے کھان پیڑ سوا جنسی خواہش پوری کرنے ہوم اچھا, اسلام کی چاہتا ہے اللہ تعالی پسند ہے کہ او صرف این اکو کم جوگے خواہش جہی اکھی انہوں صرف کھان پی اتنے کام جوگے لیکن اسا تیرے اندر اس واسطے رکھیے کہ تو لے اتدال لیا بدل اس کی کمی بیشی دور کر خواہش کھان دی کٹ نہ مکان جی مکان ہی سی تو رکھتا ہی کیوں وہ تو مڑ فرش تہلو ہی آئے سن کھان جانے ہی نہیں تو پیے ہی نہیں کھان پی انسی خواہش پوری کرو کھان پی خواہش لاؤ زمین دھرتی وسے گی اتے جا دنیا دا تھوڑا بہتا کاروبار رہنا ہے وہ یہ سر آ ہی رہنا ہے جی سارے بندے کھان پی خواہش ہوا تو جگہ میلہ سارا ختم پھر وہ ادمائش امتحان کیون ہونا ہے کہ کھان پین تو وقت کھ کے رب دی بادتے نہیں، کی عبادت چاہ دو کھان پین ہو نہیں نہیں تو امتحان مانا ہوں اللہ تعالیٰ دی مرضی کی مرضی یہ ہے اعتدال تے کی مطلب ہو جانور اویں کھا دی جا خواہش پوری کیتی کیویں پیتی جا تیرا کھانا پینا اج نہ ہو تیرا کھانا ہوئے تے جسم نو محض قائم رکھن دی خاتر پینہ ہوئے تے قائم رکھن دی خاتر کیونکہ نہ کھا میں پیمے تے مر جا میں دا شرف انو قائم رکھن آج تے کھا تے جن سی کھا ہے اس نا اس نو پوری کرو ہیک تے برائی تو بچن دی خاطر دوسرا نسل انسانی و داون دی خاتر لیکن اس نو اتدال اچنے رکھو کے پابندیت لےو ایویںزاد منہ نہ مارو کہ جتھے جنسی جڑی رن مل جائے اوے جڑ جاؤ نہ جانور کام جی نہ کرنا اپنے حق تک محدود رہنا یہ تھوڑی بی بیوی بی ہلال تری کے جان ہے آرام طریقے, طریقے خاہش روے کھان پی والی بی خواہش رہے جنسی خواہش والی بی کھان دی خواہش دنیا کا نظام کاروبار کا فصلوں کا دا کھیتی باڑی کا کھان دے جتنے اسباب وسائل ہیں آن انہوں دے قائم رکھن رکھ جو کچھ ہے یہ سلسلہ جے جاری رہنا تو اس کھان پی خواہش رہنا این جائل الر خلیفہ آسا بنے ہی آستے ہیں زمین واسطے زمین آباد کرنے ہی کرنا زمین چھو نکل جائیے کتا جنسی خواہش پوری جڑی کرنی اندر واستے آ گیا کہ خواہش جنسی پوری کرو آ لیکن رکھ استدال حرام زدگی نہیں کرنی ہوں اسلامی تعلیم والا بندہ جدو سبق اسلام دے پڑ دا ہے تے اپنی تربیت کر دا ہے کھانا پینا اے خواہشات یہ اور جنسی خواہش پوری کرنی یہ سب کچھ اسپایا وگوں نہیں را بن ہے کیونکہ چوپائے کر دن ذات کی خاطر سارا کچھ تے ایم بے مقصد مقصد کوئی نہیں کوئی انہوں کی زندگی تو بعد کوئی نسب لائن دے سامنے نہیں جس واسطے وہ کھا رہے ہوی رہے ہومن اور خواہش پوری کر رہے انسان دے ایک نسب الائن ہے کہ کھا پی اللہ تعالی دی اصل تو عبادت کرنی ہے دین کائم کرنا حقوق اللہ پورے کرنے حقوق لباد پورے, پورے, پورے کرنے پھر تینو جزا ملنی ہے قیامت ہسب لین سامنے رکھ کے پھر ضرورت تحت کھانا ضرورت دے تحت, تحت پیدت جنسی خواہش پوری کرنا اس اعتدال تے لو شریت کی حد ر کے کھدا پیتا تے جنسی خواہش پوری کی اساب مل جنت دی کیونکہ نسب و لین وہی جہا نسب لین سرکیا سامنے جزا ملی اس لیکن دوستو جہے ہیں کافر کافر لوگ اوے سارے کم بالکل چوپایا واگوں کرتے نہ اتے حدود قیود نہسب تے مقصد دا کھانا کوئی حد چ نہیں نہ ہلال ویکھ نہ آرام ویکن نہ پیو حد جانور نہ وہاں دا جناب جی جنسی خواہش پورا کرنا کسی حد چان نہ بہن نہ ہلال ویخ نہ آرام نہ نکاح نہ شادی نہ منڈا نہ رن جہی شاید استعمال کیتی جاندنے ہو وہ ہوں نے اپنی جنسی خواہش نانور واگ آزاد رکھیا۔ کھان دی خواہش نانور وگوں چڑ درا دن احتال نہ اللہ ان ہوں اسلام دی تعلیم والے کھانے شر کھو گے شری پابندیاں پیوان شری پابندیاں انہیں جنسی خواہش پوری کریں شری پابندیاں اور رونگے بھی حد تک حد تک اللہ تعالیٰ دے حقوق اس کی مخلوق کے حقوق پورے کردے رہن گے کھان پیر کا مقصد نہیں کھان پیر نہیں ہونا بلکہ حقوق اللہ تے حقوق اولباد کی ادائیگی ہونا ہے لیکن اس دے برعکس کافر والی تعلیم جو سکول والی ہے سکول جی دا ویکھ لو تساں بالکل چوپایا وگوں آزاد نہ لانتی کھان چے کی پہ کھانے نہ پیونے ویکھ گے کی پہ پینے نہ جنسی خاح شدہ وہ جیویں ساری دہڑی جانوروں کا کام کھانا مقصد لانتی کوئی حقوق الا حقوق کو بعد جسم کو قائم رکھ کے ادا کرنا مقصد نہیں ہونا ان کے پہلو یہ وے ہوٹل کھان پی گھر نہیں سنوتے ایڈے تیڈا سودا بھی بازار چ نہیں سا کیوں کہ بندہ ضرورت تک کھا سی کہ صرف جسم قائم رکھنا اپنے مولا کی یاد کرنی وہ نہ کبلا لس پلا روٹی چا کھا دیے کھا کے قائم ہو گئے قائم ہو کے حقو کلہ پورے کیتے اس بندے بھی پورے کرنے ہوں کیونکہ چوی گھنٹے وہ کام ہی وہ جانوروں والا سا سکو والوں کا اس واسطے یہاں جدو ہی ووگ گے آکار رات نو دکان بند نہیں ہوتی ہوں سچی بولیا شہر جاؤ رات نو بھی جانور وانگو کتے آنگو پائے کانے ہون گے دھائی خدا پچھے پہ مطالعہ کر کے ویخ انسان دا وہ دن نو دن نو کما لے سانوں ضرورت تک شام نو کھا لینا رات مولا دی یاد گزار چھوڑنا اللہ وی نبی تے ربے ہم سو کیا مولا فم آ میرے بندے رات گزارتے ہیں کیام تجد نبی آباد سرکار نے اپنی رات مبارک دے تین حصے تقسیم فرمائے ہوئے سن ایک حصے رچ آرام فرما سن ایک ہسے چ پاکاں دے حرم پاک دے حقوق پورے فرما سن ایک حصے چولا یاد فرما سن تین حصے ونڈو گے کیوں کہ کھانا پینا جو کچھ ہے تے حقوق اللہ بندیاں دے پورے دورے کرانے خاطر اپنی جان نو نائم رکھنے سونا ہے کہ نہ آرام کراوا تھک جائے گا یہ سانو سبق پہ ملتا ہے ورنہ حبیب خدا دا کی سبحان اللہ سانو سبق پہ ہے نہیں گا تھک جائے گا تھک جائے گا تو مر جائد ڈگ پہ پھر کتنے کم جو گئی نہیں رویں گا کچھ آرام دے آرام دیکھ کے بیویاں دے حقوق گھر دے بال بچیاں دے حقوق پورے کرالا دے آ میں آکھنا پیا محمد اربی گلام چا بنا ہے کون اچھا ہے کون نہیں اللہ تعالیٰ بنا تیسرا حصہ حبیب خدا نے رات نو اللہ تعالیٰ نو یاد کرنا ذکر فکر عبادت چصروف رہنا دن دن حقوق اللہ واسطے حقوق کو لباس واسطے سکار مصروف رہنا اور سرکار دا جڑا ہے سی رزق شریف اللہ تعالی نے وہ جہاد دے ذریعے رکھیا سی آپ سرکار دا رزق مبارک جہاد دے ذریعے اللہ تعالی رکھا جو آئے رزقی تاہتا رمحی تہتا ذل رمحی فرمایا میرا رزق رز کلا تالا نےزے کی چان تھے رکھ کیوں کہ آپ سرکار دے فرد جو کیتا گیا جہاد کہ جس دے کے کائنات دے کے ظلم کفر داقتوں نو ختم کرو ختم کر کے ہر ایک انسان نو حقوق اللہ اور حقوق لباد واسطے موقع فراہم کرو کہ ادائیگی کرے حقوق اللہ دی اور حقوق لے باد اور ظالم کافر لوگ حقوق اللہ نہیں پورے کرنے بندے حقوق لہٰذا محبوب فرماؤ تاکہ حقوق اللہ آزادی ہر بندہ پورے کرے اور حقوق لے بعد ہر بندہ آزادی نال نال پورے کرے تاکہ انسان اپنی زندگی کے نسب لائن تک پہنچ جائے سمجھ آ قبلہ کبلا میں سوچتا تھا بھی یار کھان پی سواد عام کیوں ہو گیا نا مراد دیسی مرغیاں نہیں کھلوتے آ کہ گزارا نہیں ہوتا فارمی بناؤ بناوٹی مرغیاں چھت زیادہ بناؤ زیادہ تو زیادہ کیونکہ اب بہت کھانا ہے تے ایک پوریاں نہیں ہوندیاں اندازہ لگاؤ سڈے پیو دے پک ہی اپنے آپ جا وہ محدود رکھ کے شکر ادا کرتے سن تو کھانا بندہ آیا جیت بندہ دھرتی کھان واسے نہیں آیا جی کھانے ہی کام سی کما کھا کھونا ہی مقصد سے پھر جنت سودا ہی ہوئی ہے آ میں کھان پینا پھر اللہ تارا جنت چو کٹ دینا جنت چرتی سے آیا وہ سمجھ آ گئی نے کہ نہیں اچھا پھر میں سوچتا سا بھی گٹر کیوں چوکھے بندے ہیں ایڈے ایڈے گٹر پہ بندے ہیں جو پورے بندے لنگ جان کیوں بھی جنا کھا ہے باہر آنا ہے تے سکول دے پروفیسر ماسٹر صرف زور ہی اسے گلت رکھے بھی کھانا ہے پیونا ہے مانگو تے جنسی آزادی کلب ہر تھانے ہاں زنا کے پورے وسائل تنوں ایسے جگ دے ہر تھان سے نظر آؤ گے سڑکوں oh, سے جاؤ بازار جاؤ اسکول جاؤ جتے مرضی جاؤ زنا کے وسائل بالکل آسان تے سوکھے لب پے کوئی مشکل دے پیش نہیں ہوگی ہوں بڑا ایم لوگ کہ پہلوں چکنا سی ہوں ہوٹل بھی نہ ہسپتال بھی نہ سکول بھی نہ دفتر بھی فیکٹری بھی نہ بازار بھی نہ ہر تھا یعنی جنا دے وسائل آسان تو تعلیم نے آم شے کیتی کی شے آسان کیتی اور کہڑی شہھی کین سے چلنا سوکھا ہے جنا دی چلنا تے زنا کرنا کفر کرنا جرم کرنا ظلم کرنا زیادتی کرنا برائی کرنا ہر ایک سوکھی ہر بازار سے ہر موڑ ہر تھان سے ہزار مددگار مل ہیں برائی واسطے تنہوں گل کھن لگو برائی دی دس بندے نال تھے بیٹھے ہونگے جہے آخر گے یار گل پہ ٹھیک پہ کرنا گل ہاں دس کتنے کرنی کدوں کرنی حاضر ہیں دس و مددگار ہو گے لیکن نیکی کرنی ہو دین تے چلنا ہو گل کرتے ایک حامی نہیں بنے گا اور اب پورے کرنے تھا کوئی مشکل لبے گی جی لبے گی تے ٹھگ باز چوکھے تک آے تھوڑے سچ چا والے تھوڑے ٹھگ باز بہتے گھر دیکھ کے اور ہو گیا دین تے چلنا یہ ہر بندے دا دل آخے کہ واقعی یار گل اوے ہی ہے کیوں کہ کچا سکے پرا پیو برائی دے واسطے موڈے موڈا رلا کے کھلوتے دے اور برائی دے خلاف تے تیکی کے حق چ لات کھچتے کھچ لتان کھچتے ہیں بن جاتے ہیں کھانا جو آزاد تے بے مقصد کیتا ہے پینا آزاد کیتا ہے تے بے مقصد کیتا ہے جنسی جنس خواہش آزاد کیتی تے بے مقصد کیتی زانی بندے دا کی مقصد ہونا ہے نہ اس کنجر دا مقصد اولاد جمانا ہے نہ اس کنجر دا مقصد جنت جانا ہے کیونکہ برائی تو بچنا ہے کیونکہ ویڈی برائی سے کرنا پہ اور جس بندے دا مقصد جنسی خواہش پوری کرن جائز طریقے نکاح نال ہونا ہے اس دا مقصد بھی ہے کہ میں برائی تو بھی بچا اور نسل بھی حلال نہیں جما نسل جمے نسل میرے دھی پو جان میں پیار وانی حرام دا ہو سی اس سلامتی دا کی مقصد ہے کوئی مقصد نہیں وہ جم کے نسل لوکے پائی جا جمی جانا پیٹے تھٹی جا جمی جانا پیٹے تھٹی جمریکا برطانیہ یورپ کے معاشرے میں حکومت بال پالتی ہے کیوں پالتی ہے بھائی حرام دہ جو ہیں کوئی پالنے والا ہوے کوئی ذمہ داری لوے تو پھر بولن تھی جمی آؤں ہر حکومت نسل حکومت دےٹے پائی آ جمی آپ حکومت کے پیٹے پائی آ جمی حکومت دےٹے پائی آ جڑا مسلمانوں کا معاشرہ ہے پالتے دو ہی منگ منگ کے آخد بولا کوئی تو دے چاہ لے یا پے میں کسی پیار کرنے والا ہوا میرا بھی پیچھوں نہ لین نام زندہ رکھ والا ہو میرے دعا ہونا پیوکو رکھ گے اچھا ابدل ستارے ہے یہودیا ٹو लंबती हो जो दौ उन्हें दाड़ी रखी इन वागू जिमेंसर नहीं हो अपना कड़ा डारवन डारवन की दाड़ी थी ना साइंसदान भी दाड़ी आए ने यह ना समझा जे हां हर दाड़ी वेख के ना बोलो इमाम गजाली फरमा देने हर दाड़ी वेख के ना बोल बकरे की भी दाड़ी डारवन भी वेख दाड़ी एडी एडी दाड़ी ڈارمن سائنس دور کا فر جا آخر بندے لنگور کیا دی داری فوٹوں دی ویخو تو ابدارے دیگوڑے پنگوڑے رکھے ہوئے کیمپ لائے ہوئے انسانی امداد کے کمپے پنگوڑے لگے ہوئے ہیں جہا کوئی حرام جمو تھے سٹ جاؤ جا کوئی جناح کا پتر ہوگا سبق پہ اپنا بھی آ کے بچار ضائع نہ کرو کیوں جو سانو کہ اے نو اے حرام آرامتی نسل آستے وستے کوشش پہ کرنے محنت پہ کرنے بھی نسل اگو حرام دی جمے تو ہوں جی جم پی نہ بھی اُن لا وارث چڑھ دینا پس مر جان روڑیاں تو نہردے وارس ہوں کیونکہ اب خود حرام دیا ہرام دے ہرمدے آپ وارس ہوں कु रन पोत्र पंगूड़े लगे खड़े ने लांती बचे सद के पढ़ाओ हरा सदके जाव तो जरा लांती बंदा उसी हो आखेगा अब दस दी साहब हकूमत मारी कितने रहमदिल कितने मेहरबान है, है। देखो तो सही हाँ जी बच्चों के वास्ते पंगूड़े लाई खड़े ने क्या तो दूसरे से तो बच जाए کیا مطلب وہ آتے پہن بھی یار کوئی گل نہیں اب اسے گنا جمے ہاں سڈے تو کسی طرز کھا جوان ہو گئے گھبراؤ ہاں. نسلی حرام دی نسل بے مقصد ہوے گی اولاد بے مقصد ہوے گی اس اسے پیار نہیں کرنا ایک فرا گل ہے کہ گندا خون گندا خون گندے اثرات رکھتا ہے کسمیا پیا کر کے حالے بھی مسلمان ایک گل مشہور ہے کہ جیڑا منڈا غلط کام کرے آدھے دور ہر کیوں آتے ہرام دہ ہوتے دکھ دن ڈسے چالے بھی یہ گل کھڑی ہے کہ گندے کام گندے خون کا نتیجہ ہوں کر کے فورن دے چڑھتے ہر دیا ماؤنٹین ہاؤس اچھا اے اے اے اے دوستقصد نسل زانی دا کوئی مقصد نہیں ہوں گا زانی دے, دے کوئی نسب نہیں ہوں جی میں کتے کتا جوڑ کھلوں دے نو انی کا حال ہے سکول محنت ساری خرچ پیا کہ دی آزادی پیو کی آزادی شراب پیوے جو مرضی کرے تو اتوں جنسی خواہش پوری کرزا دی دی، ہاں جی ادھر آخ گے چار اور مرد نہ ایک عورت اور ایک مرد نکاح یعنی کیا مطلب نکاح کے ذریعے ترک رکھو تو فرنڈو دا مقصد اس کو کیوں انہیں ترے پابندی اتو لائی ہے اللہ تعالی چار تک کیوں اجازت دیتی ہے کہ طاقتور تو طاقتور بندہ چار تک اپنی ضرورت جائز حلال طریقے کے پوری کر لوے طاقتور بندہ اپنی ضرورت اس کی ایک نار پوری نہیں دو کرے دو نار پوری نہیں تین کرے تین پوری نہیں چار کرے اللہ تعالیٰ نے جی بندہ دنیا دا بنائے فرق بنا طاقت اللہ تعالیٰ سے فرق دے مد نظر ہو چار بیویاں دی اجازت مرحمت فرمائی ہے یہ لانتی آخ دئی کیونکہ بندے چار تک دی طاقت دے ہیں لہذا ان کرو تس آخو ایک روے ایک نال نکاح ہوے ہو ہون جدوں اتنے ضرورت اس دی پوری نہیں ہونی تے پھر سکولنا کافی لگیاں پھر دیاں اپنی پوری کرو تے موج لٹو یعنی یہ مطلب یہ نکلیا کہ یہاں لانتیاں دا مقصد ہی ہے کہ جنا دروازہ کھلے اور عام بے حیائی جناح پھیلے ہاں بارو بار بارو بار, بار ہی سارا سودا ہوں دوستو اسلام ساڈے کھان پی جنسی خواہش نابندی مقصد چ لوا ہے اور استدال لیا ریازت مشقت اسلام تلن کے تے تایا لیکن وہ لانتی بے مقصد بنا دن, آزاد کر دن, اور آزاد کرن دے نار, بے اتدال کر دیں دالیم تھی جنہیں بندے درندیاں والے صفت جیڑی ہے سی استدال لیا کے درندیاں والے جہے کم ہیں تو بچا لوے چوپایا جانوراں تو بچا لوے اللہ تبارک و مطالعہ کی منشا یہ کہ سا کھان پین والی تو جنسی خواہش والی جی صفت ہے نا خواہش ہو اے آ جائے اتالی بن جاوے, جاوے ماں مقصد کھاو جنت جان کی خاطر ادھر لیا چاہتا سالیم اسلام کی این ل کر دوں جانور والے پاسے تا کر کے یہ ہوں جانور تو اتنا بنے پائیں چوپایا چوپایا چو تو بہتر بنے پائیا اکل دام جہ اکل کی جی سمجھ اللہ تعالی رکھی ہوئی ہے کیوں رکھی اور روح جہی رکھی یہ سمجھتی اللہ امر نکم اللہ کے دین یہ سمجھا کے تے بندے آخری کا پیچھے چل کا پھر اس اکل تو اس روح تو کم نہیں لینا ہوں چو تیسری صفت شیطانی کیڑی شیطانی شیتانی سفت کی مکر ہیلا چال بالیاں یہ ہے ن شاطان نہیں تھے بات اس اللہ تباہ رکھوا تالا بندے رکھ لیکن نور اسلام آن کے تے اسنو بھی اعتدال استدال لیا پسند کرتا کہ او چالاں تیریاں جڑیاں ہیں نا چال بازیاں او وہ جی جم دیفاچ کافر وہ چال بازی رکھ اپنے دین اپنے آپ بچاؤ دی خاطر کہ جنگ جنگ درد چال بازیاں ہی ہوتی ہیں سارا نے فرمایا جنگ دھوکا ہے اتے چال بازیاں ورت اتے وہ ہیلے ورت لیکن یہ جی چال بازی تو یہ سارا کام ہو جی ترائیاں کی خاطر یہ جو کہ میں برے برائے, برائے کام کر چال بازیاں دکھا کے بہڑے کام کر دھوکہ دیا گلت کار پاوا آپ بھی پوا پھر شیتان دال دیں پھر شیتان دال دیں سفت رحمانی سبحان اللہ. توجہ ہے ذرا بولو سبحان اللہ سمجھو رہا ارادہ غالبا یہ سب اے رحمانی سفت سن اللہ تعالیٰ پسند فرما ہے اپنے اچے ہون ہے ہی اچا اچے پسند فرما ہے ان میری شان اچی ہوے میرا مقام اچھا ہو میرا رتبہ بلند ہو ان اتحان کے اسلام اس میں اے نہیں فرما کہ تمہوں کا مکا دے ہاں یہ اچائی دے خیال ہی تیرے مک جان نہ فرق اتنا ہے کہ دنیا ویچ پیسے وچ مال اچ اسباب اچھے ہون دے خیال چھڑ دے اچھے ہون دے خیال چھڑ دے تو اس اچھے ہون دے خیال کیری شاید رکھ کہ میں دین اچھے ایس نالوں اگا نکلاں اگا نکلا تو جنت اچھ میرا درجہ فلانے نالوں اچھا ہوئے ہون جنت دے درجہ اچھے ہون دے خیال رکھ لائے کیوں پڑھ کے نبی جو صاحب اولی وقت عبادت ود تو ویاست ود تو ود محنت ود تو جہاد قربانیاں کیوں کرتے ساروں کو فرما ہے سب کو مومنو آپس ایک دجے مقابلہ کرو دنیا مقابلہ ہر حضور نے صاف فرمایا کہ دنیا آپ اچے بندے نہ ویخ نیوے نک تجو نہیں فرمایا ہاں بخاری شریف فرمایا دنیا بچوں اچے نیک کیوں ویخے گا اللہ تعالیٰ نے دعمت جڑی تیرے کول ہے نا حرجے گا وہ بےکار سمجھے گا تو تندروں آخے گا یار میرے کو ککھ بھی نہیں کہ جی آپ ویکے گا پھر شکر پڑے گا آ گا میرے کو لکھ ہے یار وہی شرادی والی لو کہ فرمایا میں جنگل جانا تو میرے کو جتی نہیں میں سوچتا جانا کہ یار ویکھو میرا کی حال ہے میرے کو جتی نہیں اگے گیا ایک بندہ اندر دور ہی نہیں فرمایا میں ویخیا تو شکر پڑیا یا مولا لکھ لکھ شکر تیرا میرے کول پیر تے ہے نیٹ ترجا بھی نہیں بچارا جی بندے نے ویکھ لیے کسے ویخنی کسی نام مراد نے لالچی بننا ہائے ہو میرے کول کو دے میرا تو مکان ہی کسی کھاتے دا نہیں جس ویخنا کسے دا کچا کوٹھا جس ویخنا فٹ بات دے پے بندے اس آخنا لکھ شکر میرے کو سر لکاو کی تھان سے ہے یہ تو سر بھی مقابل ہو گئے دنیاوی مال اسباب دنیاوی وسائل دے اندر دور مقابلہ حرام نہ اس نہ شکری پیدا مقابلہ نہ کرو لیکن اللہ تعالیٰ فرمانا ہے اللہ دی مغفرت کے جنت وان مقابلہ کرو قرآن سب ایک دوسرے سے آگے بڑھو تا کر کے فاروق آزم فرماند میں سوچیا کہ اج میں حضرت شدیق اکبر نالوں نیکیاں اکبروں نیچے ودنا لیکن میں جدو بارگاہ پہنچا پہنچیا سدھی کے اکبر ہر نیکی اچ میرے نالوں اگے ہی سی میں پیچھے رہ سی کے اکبر اگے ہو گیا میں سوچ لیا کہ میں صدیق دا مقابلہ نہیں کر سکتا سمجھ نہیں آئی نہیں گل اچے بنن دا خیال بندے نہیں جا سکتا لیکن اچائی اس دنیا واسطے نہ رہے خیال دنیا دے اتبار نہ ہوچے بنن دا خیال ہوالی کور بچ تیرے اندر یہ خیال روے میں اچا بنا دین چگے ہوا اللہ دے چگے ہوا رب دی محبت چاہ رب معرفت چگے چواں جنت جان چگے ہوا میرے تو باقی پیچھے جان میں نہیں جا نہیں کے جڑا نفس دروانہ رب بک مو لا مئی میں شان رب دے ہدایا خبردار اندر اینا کی میں میں میں کملالا رب بن دیکھ کر بیٹھے پھر جی روح اس سفر اندر اللہ تعالی جی قوت رکھی تھی غلط استعمال کی تھی اتنے حکم ہے سانو رب دا بندہ بن کے روی ایک دن آب ہاں ہمیشہ اللہ دی بندگی کے اندر ایک مقابلہ کر کے اگے ہوا دوڑتا روی بندہ بن کے سمجھ آ گئی نا کی بلا جنے لوگ دین تو گاٹا کھا کے اپنی حکومت کام کرنا چاہتے ہیں ان اپنی روح نو برے پاسے لائے وہ لانتی خود رب بننا چاہتے ہیں دھرتی تیل قسم خدا دی جا اللہ دے حکم دے مقابلے اپنے حکم چلا خدا بندہ وہ خدا بن دعوی بہٹے پھر ربو ربکم آلہ نہ آخ وہ آخدہ نہیں لیکن عملی طور شریک دا جیڑا کابی آ جیڑا رسول آ جیڑا ولی ہوں اللہ دے دا حکم دابو دار ہوں دا کر کے وہ جڑے لانتی ہاکم خدا دے مقابلے اپنے حکم چلا رب بن بنتے ہیں جا پارلیمانی نظام ہے نا جمہوریت دا پارلیمنٹ جنوب آخر اسمبلی اے نظام فرآن کا اور آنا ربو کو دا آلہ کا دعوی کرنے والے سورا ہے یہ کتے جڑے ہیں نا آخو روح جڑی ہے نا روح اسفت رکھیے اس پیچھے نہیں چلنا اس بدل کے اس اندر اے پیدا کرنا ہے کہ آخے اے اے میری منو روہ آخے میرے رب کی تکبیر سچے اخبار ہے کہ تیرو کادری آ کہ وہ نبی پاک سکار نے چودہ سو سال پہلے عورت کو پارلیمنٹ کہ ممبر بننے کی عزت پتہ نہیں اس طرح دا ہاں جنگ اخبار ہے ستا اپریل دو ہزار سات جمعہ اج کا ہی ہوا ان دی فوٹو بھی اگر یہ بیان واقعی ہے ہی اگر یہ بیان فل واقع ہے تو لکھا کی کھڑا ہے تاجدار کا پندرہ سو سال قبل عورت کو ممبر پارلیمنٹ بنایا میں پوچھنا تیرے پیو اتر پارلیمنٹ بنائی تھی لگاؤ. یعنی لانتی بکواسا کر کے عوام نو تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جے جو پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے یہ حضور کی سنت ہے لاکھ لانت نے نو میں پوچھنا ابلیس آمبر عورت بنایا سی میں شیتانا نہیں پتا پارلیمنٹ جمہوریت کی ہوتی ہے اور جمہوریت لا دین نظام ہے جس اندر خدا تعالی مقابلے میں اکثریت بیٹھ کے قانون بنا چڑ دیے سونا نبی آپ سرکار پارلیمنٹ بنا پارلیمنٹ س... ہر مومن حکم ہے جو رسول دے پیچھے چلو جے چلو رسول دچھے تو پھر بیٹھ کے پارلیمنٹ قانون کیڑا بناوے گی کی جڑا رسول چھو رسول نہ دے پھر بنا جا جب رسول دیا ہر ش پارلیمنٹ نہیں اتنا لانتیو اسمبلی قانون بناتی ہے اور مسلمانوں حکم ہے تساں خدا رسول دا قانون بنایا جیڑا جا اس نو تلاش کرو فلانی کتاب شرح لکھا ہے اساں چلنا چلانا ہے ہاں جی ایک ہے بنانا ایک ہے قانون بنایا بنیا ہویا ہے سمجھ کے تے چلانا اسمبلی بنا دی خلیفہ خلیفا ہے اسلام خلافت ہوں رب کا قانون چلانا ہے بنا نہیں اللہ اکبر یار ابلیس بندے نے اور جہل کے ہی پتہ نہیں کہ منسوس مسائل میں تو مجتہد کو اجازت نہیں ہوتی کچھ آئے پارلیمنٹ کے ممبر جنہیں لوڈوئی تھوڑا پتہ نہیں جانوروں کو کلو کے موتر سو سور کٹھا کرو تو ایک اسمبلی کا سور بنتا <تصف> اور سنو میں سلطان باہو سرکار دی اولاد وسطی ہے جمع شریف ہے ڈیرا اسماعیل خان دے میں پرسوں اتھے خطاب کر کے آیا جمعہ شریف دربار آستان ہے ڈیرا اسماعیل خان دے اندر اتوں دے چند سال قبل آپ دی سرکار دیولاد سلطان غلام باہو رحمت اللہ اللہ دے ولی گزرے نے سبحان اللہ کامل اللہ کا ولی سی اور رسول اللہ کے لوگ بھی آتے ہیں آدھے پتے گوائی دے سن کہ اللہ کا ولی با ولی سی با اور ساری فکر ساڈے والی آپ بیان فرمان دیتا سن جی آپ بول رہے ہیں آپ سکول کھولے آپ نے فرمایا ڈہری میرا جنادہ نہ پڑے جنا شریک نہیں نہیں دیتا اور اتوں کے صاحبزاد صاحب, صاحب خاجر سلطان نور احمد صاحب فرمان لگے دے بیٹے نے وہ فرمان لگے میں تقریر چیا میں سو سور ایک ممبر اسمبلی میں مینو پرسوں تقریر کیسٹ سنائی ہے کیسٹ سنائی اس کیسٹ سلطان نور سلطان گلام باب صاحب فرمانے نے سو سور ایک ممبر اسمبلی کا وہ کہ لگے اصل تیرے کر کے تیرے کول جے والد صاحب دیا اوے ہی سن خدا جی مثلا قرآن حدیث شریعت جی گل واضح آ گئی ہے حکم آ گیا کہ آرام ہے آ کرنا یا نہیں کرنا اتے امام آزم ابو حنیفہ ورگے بھی یہ ضرورت نہیں اور اجازت نہیں کہ وہ اپنی سوچ بچار کر کے کسی طرح بھی اتے اپنے نو چکرے یا جائد چکرے اسمبلی بیٹھ جاوے تو سوچو بچار شروع کر دے دیکھے ووٹ کس طرف زیادہ ہیں جدھر ووٹ زیادہ قانون وہی بن گیا زنا حلال ہو گیا بھائی مان دی لانتی اسمبلی رسول دے دور چ ہو سکتی گمیر کیا آخر اور پھر جہے بچ بیٹھے سو سورک ممبر زمانے دا ظالم جو ظالم ہو سی جو ہوے ہو گا جو دجال ہوے ہو گا, ہو گا جو جناب سانی شرابی حرام دا چھٹیا پھوکیا ہوگا وہی جانا کہ نہیں ہوئے ایویں دی اسمبلی نبی دے دور ہے تاکہ کے لوگ خود میں پوچھنا اگر اسمبلی حضور کے دو دورے سی جی تو, تو پیچھے کیوں آیا کابری میں تمہیں پوچھنا اسمبلی کیوں چھڑ کے آیا نبی سنت چڑھ کے آیا مامے خان کیوں چی جور جی دو دورے سیٹ میں چاہتا معلوم ہوا فراہم کی اسمبلی तां करके तेरे कोल भी अंदर रहा गया समझ नहीं जो लगी और फिर आखना औरत क्या मतलब यह लोग दसेंबली पहुंचा चाहता है हां आप नशा है हूं धीन नशा हुए आप तो लि तुर खा के पिछे है ना ہوں اپنی دھی نو آدھا تو پارلیمنٹ پہنچ گا ہاں کیونکہ میں تو مربک گیا تک آپ پیشہ ہٹ پاک نے بھی بنا دی تھی اور تبلی کی پارلیمنٹ اگر اے بیان اس کا ہے تبصرا میں تا پیا کرنا اس واسطے پہ نہ کہ بعض اوقات اخبار جھوٹ پہ اخبار بھی تو لوڑے دے استاد نے اگر کوئی فاسک فاجر بندہ کو خبر پہنچاے تو خوب تحقیق کرو اگر ہے فوٹو بھی لکھی کائی کلی ہے تو سارا کچھ اتنے تقریر پہ کرتا سارا زن کھا لے ہوئی ایک واقعی اس کا ہے تو جی زن کھا لے میں اس تبصرہ کیتا ہے اس تبصرہ کیتا ہے سمجھ آئی نہیں اور اے ہو جائے ویشن تو اے گل بعید بھی نہیں کیونکہ ہی انگریزی انگریزی یہ نہیں اگریزی اگریزی ررکا مارتے رہتے ہیں ایویں بکواسا کرتے رہتے ہیں لیا کوئی بد گل نہیں کہ اس گھر بھی چڑی ہوگی ہاں میں اس پارلیمنٹ تیری ہوگریزوں کی ہوگی یہ ہوتی نہیں ہوے گی مسلمانوں کی پارلیمنٹ نہیں ہوتی مسلمان تے پارلیمنٹ کی کرسی دے موتر کر کے بھی موتر دی تو ہی سمجھے گا مسلمان لگے کیا تعلق ہے یہ ہوں اسمبلی بٹھایا نے واہ نہیں واہ بلے بلے گئی ہے